اللہم اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باشہ باقی تمام سامع خران گرام وقت کو سمجھنے واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درج نمبر چار سو چھتیس ابلیک ہے چار سو شروع سے لے کر ابھی تک کی درست تعطاد ہے اٹھہتر جو ہے ایج سیونٹی ایٹ اور فتحیہ کا درخت نمبر اٹھہتر ہے اور اس وقت ہمارے سلسلہ باغ جو ہے عوراد فتھیہ کا پہلا حصہ یعنی ملک الجبار کا حصہ ہے اس میں سے آپ لا اللہ نمبر اکیس آج کے درخت میں ہیں اس کی ہم تھوڑی سی توضیح دیں گے اور چونکہ لال اللہ نمبر بیس کل پچاس لا اللہ اس ملک الجبار کے اندر اس میں سے بیس جو ہے بیسواں کی توضیع کل ہو گئے تھی آج جو ہے اکیس کی توضیح انشاءاللہ شاء اللہ کے مقام کا تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو کل بیسواں جو ہے یہ مقدس دعائیہ کلمات تھی لا الہ الا اللہ قبل کلی شعیب ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے پہلے ہاں جی پہلے وہ ذات ہر چیز سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کا وجود واجبی ہر چیز سے پہلے ہے ہاں جی ہر چیز سے پہلے تو اس میں آپ لوگوں نے بتایا تھا باد قبل کل ہر چیز سے پہلے ہے میں اب کتنا پہلے ہے ہاں جی کتنے سال پہلے ہزار سال پہلے لاکھ سال پہلے دس لاکھ سال پہلے کروڑ سال پہلے ارب سال پہلے خراب سال پہلے کتنے اربوں خربوں سال پہلے اس اس پہل کو بیان عدد میں نہیں بیان کر سکتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہاں اللہ کب سے ہے تو اس کے جواب یہ ہے اللہ ازلی الوجود ہے اللہ عزد سے ہے ازل سے ہے ہاں جی کیونکہ جب سے کائنات کا کوئی نام و نشان نہیں تھا تو اس وقت بھی اللہ تھا اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اس کے لیے کوئی ابتدا اور کوئی انتنا نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ جو ہیں بولتے ہیں قبلیت مطلقہ ہاں اللہ تعالیٰ کا سے ہے یعنی قبل پہلے سے ہے قبل سے ہر چیز سے پہلے اس کو بولتے ہیں قبلیت مطلقہ بولتے ہیں اسی کو ازلی الوجود بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وجود ازلی ہے ازل سے ہے اب ازل کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی آج اسی کے دوسرا پہلو بیان کر رہے ہیں اسے آج کے دعا میں دعا نمبر اکیس لا الہ الا اللہ بادہ کلیشین لا لاہ با کلیشین ہاں جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی بھی شیع لائق عبادت نہیں لا الہ الا اللہ کا یہ دو ترجمہ زیادہ تر کیا ہے ہاں جی اور اس بعد کل شین شین میں لفظ بات جو ہے اس کے جو لغات ہیں ایک بات ہے کل ہے شے ہے کل اور شے کا ترجمہ کل والے میں بھی ہو گیا تھا کل کے کیا اور خانے لے اس میں مفرزات میں لفظ کل کی توضیح کیا اور جو ہے اس کے استعمال کی طرف سارے تفصیل سے کل کے درس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا اور تو لہذا اس کو بار بار تقرار کرنے کے فائدہ نہیں ہیں ہاں چونکہ کل ہی کے درس میں تھا اور کل کی پوری توضیحات اور یہ زیادہ تر جو ہے اضافت سے استعمال ہوتی ہے ہم طور پر معروفے کی طرف اضافت ہوتی ہے کبھی اضافہ کے بغیر بھی ہوتے کبھی نکرے کی طرف اضافہ ہو کے جیسے کہ کل والے درس میں بھی کل شین شین ہر چیز پر اضافت ہوتے ہاں جی اور جو ہے اس طرح یہاں کے درخت میں بھی لشین ہے تو اس میں جو کلمات ہیں ایک لفظ لغات بعد کے لفظ سے بات کے لغذ میں اردو میں بھی بات بولتے ہیں اس کے بات میں کروں گا بعد میں کروں گا بولتے ہیں نا ایک تو بات کے لفظ اردو میں بات استعمال فیر کے معنی بھی ہے قام جدید سدید نامل غذ میں بادو مفرزات راغب میں لکھے بادو یقالو قالو ہی مقابل ہی مقابلتی قبلو یہ لفظ بادو جو ہیں قبلوں کے مقابل میں ہے اس کا ضد ہے دوسرے الفاظ میں بادو قبلو کے بارے میں ایک پہلے ایک بات تو اس کے مد مقابل میں الفاظ ضد الفاظ میں سے مقابل الفاظ میں سے کل جو ہے سب ہر ایک کا معنی ہے یہ بالقام و جدید میں ہے اور کل محردات عراقی میں کل کے جو ہے جو معنی کیا تھا ایک معنی تمام تمام کے تمام پوری سب کے سب یہ معنی لفظ کل کے معنی سے اور قبل بادہ کل نشے یعنی ہاں جی ہر چیز کے بعد ہر شے کے کل یعنی سب ہر ایک تو ہر ایک ہر چیز کے بعد ہر شے کے بعد ہاں جی اس معنی میں تو شے کے معنی جو چیز کچھ جمع اس کے شاہ قام س جدید میں تو لفظ کل جو ہے شے کے بارے میں تفصیلی بات جو ہے لا اللہ قبل کل شے میں کل کے بارے میں ہو چکا لیا اس کے دوبارہ آپ کو ضرورت نہیں ہے تو یہ جو ہے کل کبھی تمام کے بارے میں آتا ہے کبھی پوری کے پوری کے بارے میں آتا ہے کبھی سب کے سب کے معنی میں آتا ہے ہاں جیسے پوری کل القوم پوری قوم ہاں جی اور کبھی ایک انسان کی تجشی تمام خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے جیسے قرآن حاد پیش کے لات سد کو للبش عمر صاحب نے خطاب کیا تو میرا حبیب آپ جب سخاوت پیشہ اختیار کرتے تو ہاتھ کو پورا کا پورا نہ کھولیں کہ آپ کمیش کو بھی اتار کے دے دیں ہاں तो تو کچھ جو ہے اپنی واجبی ضرورت کے سامان اپنے لے رکھیں تو اس کے جو لوگات ہیں وہ معنی تو واضح ہو گیا بعد کے معنی بات اردو میں استعمال ہے پھر کے معنیٰ بھی ہے قبل کے مقابل میں استعمال ہوتی ہاں جی ہر چیز سب ہر ایک کے معنی میں آتا ہے اور تمام تمام کے تمام پوری سب کے سب ان معنی میں بھی آتا ہے مفرادات لاغب کے حوالے سے جو کل ہم نے تفصیل سے باز کیا تھا اور شے کے معنی چیز کچھ کے معنی میں ہیں تو اس اب دعا کا ترجمہ کیا ہوگا لا الہ الا اللہ عباد شین ترمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہر چیز کے یعنی فنا فن کے بعد بھی رہے گا مطلب بعد کلشن کائنات کے ہر چیز کے فن کے بعد بھی اب وہ ذات رہے گا بعد کلیشن ہر چیز کے بعد بھی رہے گا مطلب کیا ہے ہر چیز فنا ہونے کے بعد بھی اس کائنات کا فائل کلوز ہونے کے بعد بھی ہاں جی جو ہے فولڈر کلوز ہونے کے بعد بھی اس کائنات کے ضروری کائنات کا اللہ پھر بھی رہے گا ہاں جی تو اللہ کے لیے کوئی فنا نہیں ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا اس کے لیے ابتدا امتحانی ہے تو اس کے ترجمے یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہر چیز کے فنا فنا تو برکت میں ہر چیز کے بعد بھی رہے گا ہر چیز کے بعد یعنی ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ رہے گا جیسے قرآن باغ میں عطوں سے قیامت برپا ہونا یعنی کیا ہے؟ یہ دنیا کا نظام کلوز ہو جائے گا ایک وقت جو ہے ہاں رات اسرافیل کے ایک سور انگلے سے یہ دنیا جو ہے درہم برہم جگہ دنیا ایک چھٹیل میدان بن جائیں گے قرآنیات ہے اور اس کے بعد جو تمام زیرو مر جائیں گے پھر کچھ سے بعد دوبارہ سور ہوں گے تو تمام جو ہے موجودات پھر انسان خصوصاً زندہ ہو جائیں گے قبروں سے نکل جائیں گے سب میدان حشر میں آ جائے گا اللہ کے حضور میں وہاں عدل الہی کے روشنی معارے کے بارے میں فیصلہ ہوگا پھر جو جنتی ہوں گے ان کو جنت بھیجیں گے جو جنم میں ہوگا ان کو جنت میں بھیجیں گے اور یہ دنیا کا فائل کلاس ہو جائے گا قرآن اللہ فرماتے ہیں ہم یہ دنیا کی فائل کو اس طرح کولوس کر دیتے ہیں کہتے کرتے جل کتب جس طرح کتاب کو جو ہے لپیٹ دیا جاتا ہے ہاں ایک خط جب لکھتے ہیں تو اس کو پھر پہلے زمانے میں گول کرتے تھے نا تو گول کر کے لپیٹ دیتے تھے اس طرح دنیا کا فائل بھی ہم ایسے ہی لپیٹ لیں گے ایک وقت تو اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی شع لائق عبادت نہیں اور وہی اللہ جس کے بعد جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہی اللہ ہر چیز سے پہلے بھی دلی بھی دا اب وہی اللہ باد کلشین ہر چیز کے بعد بھی ہوگا ہر شے کے فنا کے بعد بھی وہ ذات واجب وجو رہے گا تو اب اس کی تھوڑی توضیع ہے جس طرح اللہ ہر چیز سے پہلے ہیں تو پہلے ہونے میں پہلے اور قبل سے مراد کیا ہیں ہاں جی اس کی لامحدودیت کی توضیح ہو گئی آپ لوگوں کو بتا دیا ہاں جی یعنی وہ قبلیت مطلقہ کے مالک ہے وہ ازلی ہے یعنی جس کے لیے آپ کوئی ابتدا بیان نہیں کر سکتے وہ ہاں جی قبلیت مطلقہ کا مالک ہے اگر آپ پوچھیں میں نے اب مثال دیا تھا اگر اللہ کتنے سالوں پہلے تو اس کے لابھ سال کو عدد میں گنتی میں نہیں لا سکتے اس کے اس کے سم تھوڑا سا آپ کو ذہن کو تیار کرنے کے لیے مثال دے دی دیا فرض کہ آپ نے ایک, ایک لکھ دو ہاں ایک کے بعد دو, دو زیرو لکھا تو ہزار سو ہو گیا تین زیرو لکھا تو ہزار ہو گیا چار جنوع لکھا تو دس ہزار ہو گیا پانچ جنو لکھا تو لاکھ ہو گیا اسی طرح آپ زیرو بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ ایک, بڑھاتے جاؤ ایک بندہ اپنی زندگی بھر ادھر ایک لکھا زیرو تیار پھر ہر انسان آ کے اس زیرو کے بعد پھر زیرو لگاتے جاؤ ایک کو رکھ اور ابد عدم سے لے کر خاص طاہ قیمت آنے والے ہر انسان اس کے بعد زیر و لگاتے جاؤ لیکن زیرو ختم نہیں ہوگا یہ ہے نان سٹاپ نان سٹاپ اللہ کی قبلیت نان سٹاپ ہے اللہ کب سے ہے کب نہیں ہے اس کے لیے اس کے آپ کسی سالوں کی گنتی میں نہیں بتا سکتے ہیں. اس لیے اس کو بولتے ہیں شاد الفاظ میں ازل سے ہے اس کے لیے وہ کوئی الفاظ نہیں ملا اردو میں بہت سے معنی اس کے لیے الفاظ کب نہیں ملتے ہیں ہاں جی تو یہاں پر اس کو ازل کا لفظ سے لے اللہ ازل سے ہے اسی کو قبلیت منطقہ بھی ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو توجہ ہو گیا تھا کہ اس تو اس میں جو اللہ ہر چیز سے پہل ہیں میں پہل اور قبل سے مراد کیا ہے اس کی لامحدودیت کی توجہ ہو گئی کہ اللہ ہر چیز سے پہل ہے یعنی اللہ ازل سے ہے یعنی یعنی اللہ عزل سے ہے یا یعنی اللہ کی قبلیت کی کوئی حد زمانی حد زمان و عدد کی گنتی میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے قبلیت کی کوئی حد کوئی حد جو زمان و عدد کی گنتی میں نہیں آتی ہے ہاں جی وہ یا اللہ تعالیٰ قبلیت ملخٰ کا مالک ہے اور اسے ازل الاضل بھی کہتے ہیں قبلیت ملخا کا دوسرا نام ازل الاضل ازل سے ہے بس ہے ایسے ہی جس اللہ کے قبل ہونا ہر چیز سے پہلے ہونا ہاں اس کو ازل العضل سے گنتی کیا اس کو گنتی میں نہیں آتی ہے زمان اور عدد کی گنتی میں نہیں آتی ہے ایسے ہی لا لا اللہ بادشین میں بھی اللہ کی بات ہنج ہر چیز کے اللہ کی اللہ کی جو ہے یہاں پر ہر چیز کے بعد میں ہونے کو کسی سال اللہ کی جو ہے ہر چیز کے اللہ کی بات یعنی کہیں اللہ کی اس مثال میں اللہ کی ہر چیز کے بعد میں ہونے کو کسی سال یعنی اللہ تعالی ہر چیز کے بعد ہوگا یعنی چند سال بات ہوگا چند مہینے بات ہوگا ہزار سال بات ہوگا ہزاروں سال بات ہوگا لاکھوں اربوں خربوں کا ملین بلین سالوں بات ہوگا نہ آپ اس کو عدد میں نہیں لگ سکتے ہیں سال بھی میں نہیں رکھ سکتے ہیں اس کو قرن میں بھی نہیں لا سکتے کتنے ہی بڑے عدد کیوں میں ہو ہاں عدد میں نہیں آ سکتے دوسرے الفاظ میں ہیں. جس طرح اللہ کی قبلیت عدد میں نہیں آ سکتے وادیت بھی عدد میں نہیں آ سکتے ہیں. وہ وادیت مطلقہ کا مالک ہے اس کو ابد اور عبدالآباد کہا ہے ہاں جی سال میں نے عدد میں نہیں آتی ہے ہاں ہاں جی آپ نہیں کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ ہر چیز کے بعد ایک ارب سال اب نہیں کہہ سکتے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہر چیز کے بعد ایک عرب سال یا ایک عرب سال یا ایک عرب و خراب ہاں جی قرن نہیں کہہ سکتے آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کسی عادت میں نہیں بیان کر سکتے پہلے اللہ کے ہاں جی اللہ کے جو ہے اس لیے اللہ کے بندے میں ان اللہ کے بندوں کو اس بادیت کو سمجھ اس بادیت کو جو ہے سمجھانے کے لیے لفظ ابد استعمال ہوتا ہے اس لیے جو ہے جو اس کے بدلے میں اس لیے اللہ کے بارے میں تھوڑے سے بھرو یعنی اللہ ہر چیز کے بعد ہوگا تو اس بادیت کے بارے میں اس بادیت کو سمجھانے کے لیے لفظ ابدھ کا استعمال کرتے ہیں یعنی اللہ ابدھ تک رہے گا اللہ ابدھ تک رہے گا یعنی ابد یعنی الآباد بھی کہتے ہیں اس کو اور تاکید کہیں تو ابد العباد رہے گا یعنی بادیت ملغا کا مالک ہے یعنی اللہ جس طرح ازل سے ہیں ابدھ میں بھی رہے گا ابد العباد رہے گا یعنی بادیت کے لیے پوری کائنات فنا ہونے کے بعد بھی آپ اس کے بعد میں ہونے کو سالوں میں کھرنوں میں ہلو ہزاروں اربوں خربوں سالوں کی گنتی میں نہیں لا سکتے ہیں اسے دوسرے الفاظ میں اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نہ اس کا کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے دونوں طرف سے بالکل آزاد ہے دونوں طرف سے ازاد سے دونوں طرف ذروع آپ زرو لگاتے جائیں زندگی بھر زیر تو لگاتے رہیں تمام انسان مل کر زرو لگاتے جائیں اللہ کی کوئی ابتدا سالوں کے عدد میں گنتی میں نہیں بتا سکتا ہے نہ اس کے بعد میں ہونے کو عدد میں بتا سکتے ہیں اس لیے چند الحاظ کی جو توضیع اللہ ابدی ہے ابدی کے معنی کہ الزی لا نہایت اللہ اللہ بدی وہ جس کا کوئی نہایت نہیں ہے انتہا نہیں ہے آدلی کے معنی یہ ہے اللہ لا بدایت اللہ و جس کا کوئی ابتدا نہیں ہے اللہ جو ہے اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی نہایت اور انتہا اسی لیے ان دونوں کے مجموعے کو سرمدی بولتے ہیں سرمدی یعنی الجی لاب لدایت ولا نہایت اللّہ ہو. یہ وہ ذات جس کے نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے ایسے ذات کو سرمدی اس لئے اللہ تعالیٰ کو بولتے ہیں سرمدی الوجود اللہ تعالیٰ سرمدی لو جو تھے نہ اس کے ابتدا کو لئے کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا کے کوئی انتہا ہے اور اسی سے کہتے ہیں ایک الامدی کا لفظ بھی ہے جو مابن بدایۃً و نہات بدایہ ابتداء اور انتہا کے بیش کے جو زمان ہیں ہاں جی اس کو اب ال الامدی عربی زبان میں امدی کہتے ہیں اور یہ فروغ اللغت جو مختلف الفاظ میں فرق کو بیان کرتے ہیں اس میں بیان ہوئے سب کیا والی سمیں ہے واٹسپ کے حوالے سے میں نے لیا ہے اب ابدی یعنی وہ چیز وہ جس کی کوئی نہایت و انتہا نہیں عدلی وہ جس کے لیے کوئی بدایت و ابتداء نہیں ہے سرمدی وہ جس کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے اللہ سی ذات ہے جس کے لیے ہاں جی قبل کل شعین بھی ہے بعد کل شعین بھی ہے ہر سے پہلے بھی ہر چیز کے بعد میں نہ اس کے پہلے ہونے کے لیے کوئی ابتدا ہے نہ بعد ہونے کے لیے ابتدا ایسے ذات کو سرمدی کہتے ہیں تو آمدی وہ چیز جو بدایت اور نہیں آتا کہ درمیان میں جو زبان ہے اس کو آمدی کہتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذات واض الوجود زمان کے اعتبار سے سرمدی الوجود ہے یعنی نہ اس کی قبلیت کی کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی بادیت کی کوئی انتہا ہے اور یہی اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے زمان کے لحاظ سے اللہ کی نہ ابتدا کے لیے کوئی ابتدا ہے نہ انتہا کے لیے کوئی انتہا ہے اللہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا اور وہ سرمدی الوجود ہے ہاں تو ایسے عظیم ذات ہے جنہیں وہ کل وجود میں آیا ہو یا پرسوں اس کے لیے کوئی فناہ ہو ہاں سال ہزاروں سال پہلے وجود میں ہوا پھر ہزاروں سال بعد اس کے لیے بھی فنا ہونا وہ جو ہے اس کے لیے کوئی فنع نہیں ہے پاکی کائنات کے ہر شے کے لیے فنا ہو سکتے بنا اللہ کے لیے کوئی فنع نہیں ہے تو اسی پاک ذات اور مقدس ذات اور زلی اور ابدی الزاد ہے اور اس دو آتوں کے ذریعے سے ہم ایک اللہ کے بارے میں ایک اہم عقیدے کو بیان کرتے ہیں ہاں زمان کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک اہم عقیدے کو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پہلے ہر چیز کے بات رہے گا دوسرے الفاظ میں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا اس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے ہاں نہ اس کے پیل کے لیے کوئی ابتداء ہے نہ اس کی بادیت کے لیے کوئی انتہا ہے ایسی ذات کو علم کلام کی اصطلاح میں سرمدی الوجود بلتے ہیں جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا اور کے در بھی یہیں پر اتفاق کرتے ہیں